جنادر سے ہے یار گاڑی صاحب سے گاڑی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه الذين اوفوا العهد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 نبیل کریم وَنَحنُ عَلَى لَمِّنَ الشَّاهدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ایکتِ کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے فرمایہ رب العزت نے یازین آمن کتبہ علیہم و کما کتبہ الزین قبل کو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اور لوگوں روزوں کی فرضیت کا مقصد القم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا بدلہ کم از کم دس گنا رکھا ہے اور یہ بڑھتے بڑھتے علاصب میت ذیفن سات سو گناہ تک بڑھ جاتا ہے شروع ہوتا ہے ہر نیکی کا بدلہ بے اشر ام صالحہ دس گنا پھر جس کے نیکی میں جتنا زیادہ اخلاص ہے جتنی سنت کی ترتیب ہے اس لحاظ سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے میں صبیب سات سو گنا تک ایک نیکی بڑھ جاتی ہے لیکن جو روزہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خالص میرے لیے ہی ہے انا اجزی بھی اور روزے دار کو بدلہ بھی میں ہی اپنے پاس سے خصوصی طور پر عطا کروں گا یہاں پر یہ نہیں بیان فرمایا کہ سات سو گنا ایک ہزار گنا دس ہزار گنا تمام لڑکیاں ہی اللہ کے لیے ہیں کلنسلاتی و نسقی و محیا و مماتی لاہ رب العالمی نماز و روزہ عبادت کی نام کی جو چیز بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی نام کے لیے ہوتی ہے عبادت تو غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے شرک ہو جائے گا انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے غیر اللہ کی عبادت کرے تو ساری عبادات اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں روزے کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فعن حولی و انا یہ تو بس میرے لیے ہی ہوتا ہے اور میں اس کا اجر عطا کرتا ہوں یہ کیا بات ہے روزے کے ساتھ کیا خصوصیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی نیکیاں ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں دوسرے انسان کو پتہ چل جاتی ہیں لیکن جو نیکی روزے کی ہے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے حقیقت میں اس کو اور اس کے رب کو ہی پتہ ہے کہ روزہ اس کا ہے اور پھر روزہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ روزہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک روزہ ظاہری اور ایک روزہ باطنی ظاہری روزہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے سے کھانے پینے سے اور ان چیزوں سے نے آپ کو بچانا ہے روزہ ظاہری یہ ہے کہ کھانے پینے سے ان تمام چیزوں سے بچانا ہے یہ ظاہری روزہ ہے روحانی روزہ کیا ہے کہ ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے ایک عدیض میں تو یہ فرمایا کہ جس طرح کھانا پینا روزے کو توڑ دیتا ہے ایسے ہی غیبت بھی روزے کو توڑ دیتی ہے چگلی بھی روزے کو توڑ دیتی ہے جھوٹ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے نظر بد بھی روزے کو توڑ دیتی ہے فوش گوئی بھی روزے کو توڑ دیتی ہے تو یہ باطنی روزہ ہے دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے جس طرح کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے ایسے ہی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تب جا کے روزہ اپنے تمام فضائل کو سمیٹتا ہے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو روزہ رکھنے میں سوائے بھوک کے اور کچھ نصیب نہیں ہوا بہت سارے لوگ قیام کرتے ہیں تحجت وغیرہ نماز پڑھتے ہیں رات کو جاگتے ہیں لیکن سوائے جاگنے کے ان کو کوئی اور فائدہ نہیں ہوا کیا وجہ ہے کیا بات ہوئی فرمایا کہ وہ جو روزہ رکھنے والے تھے کھانے پینے سے رکھنے کے علاوہ اور گناہوں سے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں روکا اس لیے فضیلت سے معروم ہے بس بھوک ہی رہے ہیں اسی طریقے سے جو عبادات ہیں تراویح ہیں یا تہجد کی نماز ہیں اور نمازیں ہیں وہ تو ادا کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں جس سے وہ بس بیداری ہی ایک ان کو حاصل ہو رہی ہے اس عبادت کے سمرات سے محروم ہیں قرآن مجید نے کہا نا حافظ والطیٰ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو کیا مطلب ڈاکہ پڑ جاتا ہے مال کی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ حفاظت کی جاتی ہے جان کی لوگ حفاظت کرتے ہیں بڑے گارڈ وغیرہ رکھتے ہیں تو نماز کا بھی ڈاکہ پڑ جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے جی ہاں یہ جو گناہ ہیں یہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں جس طرح نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں ایسے ہی گناہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں تو صرف ان کو بھوک کا فائدہ ہوا یا ان کو بیداری کا فائدہ ہوا کہ وہ گناہوں سے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا اور میں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے اور یہ کوئی الگ مسئلہ نہیں تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض تھے بس ان پر رمضان کے روزے نہیں فرض تھے دوسری طرح تھے مقصد تھے یہ تھا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ نیک بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ تقوی مقصد ہے کیونکہ جو شہوانی طاقت ہوتی ہے وہ تسلسل کے ساتھ روزے جب رکھے جائیں تو شاہ طاقت مغلوب ہوتی ہے اور یہ مطلوب ہے کہ یہ جو شہوانی جذبات ہیں ان کو مغلوب کرنے کا حکم ہے اور اس کے مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے ذکر و اذکار بھی اس میں داخل ہے سخوار بھی اس میں داخل ہے دیگر عبادات بھی اس میں داخل ہیں اور روزہ اس کے لحاظ سے زیادہ اہم دوائی ہے کہ جو حیوانی طاقت کو دباتا ہے کمزور کرتا ہے مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے آپ کے اٹھارہ مہینے گزرنے کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے اس سے پہلے آشورہ کے روزے یام بیز کے روزے وغیرہ تھے اور سن دوسری ہجری میں یعنی روزے فرض ہو گئے آپ کا دوسرا سال تھا اور دوسرے سال غزب بدر بھی ہوا تو مسافر کے لحاظ سے مسائل تو آ تھے لیکن اتنے زیادہ واضح نہیں تھے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعنم کے غزب بدر میں میدان جنگ میں مصروف جہاد ہونے کے ساتھ بھی ان کا روزہ تھا کس بعض کو تو معلوم ہوا کہ سفر میں رخصت ہے وغیرہ اور گرمیوں کا رمضان تھا تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی روزہ اپنا پورا کیا ہے فیضا اعظم تو فتوق اللہ جب انسان ارادہ پکا کرتا ہے تو یہ بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے اور اگر پہلے سی ارادہ کمزور ہو کہ جناب بڑی مشکل ہے تو بڑا مشکل ہے تو وہ تو روٹی بھی سامنے پڑی ہو تو منہ میں نوالا نہیں ڈالیں گے تو وہ بھی مشکل ہی ہے جب انسان پکا ارادہ کر لیتا ہے اور خصوصا نیکی کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد نازل ہوتی ہے خصوصی نصرت ملتی ہے اور وہ گرمیوں کے روزے ہوں سردی کے ہوں اللہ تعالیٰ برے کراتے جناب نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منصام رضان ایمان وقت صابن غفر الحما تقدم جو ایماندار شخص اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھتا ہے یہ نہیں مقصد کہ اب روزہ نہ رکھوں تو دفتر والے کیا کہیں گے فلانے کیا کہیں گے اس لیے مجبوراً روزہ رکھ رہا ہوں تو روزے کا کو کوئی فائدہ نہیں اللہ کی رضا کی خاطر ایمان والا شخص جب زوروزے رکھتا ہے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے زندگی کے سابقہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں صغیرہ تو سارے ماف ہو گئے رہی بات کبیرہ گناہوں کی تو کبیرہ گناہوں پر توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے جب بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے قرضے کا تھوڑا رہ جائے تو اس کو اتارنا آسان ہوتا ہے صغیرہ بہت گناہ ہوتے ہیں بندے کو اندازہ ہی نہیں ہوتا اور وہ وضو سے نماز سے نفل سے صدقات سے روزے سے نیکیوں سے یہ سغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں رہی بات کبیرہ گنا چوری کی ہوئی ڈاکہ ڈالا فلان کام اس طرح کے بڑے بڑے شراب پیے یہ گناہ کبیرہ ہیں پھر ان کی فکر لگ جاتی ہے کہ میرے نامے میں میری زندگی میں تو اتنے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں پھر توبہ کی توفیق مل جاتی ہے جو رمضان میں روزوں کی تراویح کی اور ذکر و اذکار عبادات کی طرف لگ جاتا ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے اللہ کی توفیق ہے لکھا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتا ہے تو اللہ کی رضا کی دلیل ہوتی ہے اور جو لوگ ادھر ادھر پھٹ رہے ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ بظاہر مسلمان ہیں لیکن توبہ اور نیکی کی طرف نہیں آ رہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب سفر کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ ان ایسے مردود ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے در پہ بلانے کی توفیقی سلب کر دی ہے ختم کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ جب نیکی کی طرف انسان کو لے کے آتا ہے یہ بھی اس کا انعام ہے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر روز اللہ تعالی رمضان کے دن میں ہر روزے کے آخر میں اللہ تعالی لاکھوں انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں ہر روز یہ پورا رمضان یہ سلسلہ جاری رہتا ہے پورے رمضان یہ سلسلہ جاری رہتا ہے آخری رمضان یہ صبح عید ہے پورے رمضان میں جتنوں کی اللہ تعالی مغفرت کر چکے ہوتے ہیں اتنی ہی آخری رمضان میں اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں دیکھو بھائی اللہ تعالی انسان کی محنت کو کوشش کو لگن کو دیکھتا ہے کہ کون شخص کیا چاہتا ہے اور کس فکر کے ساتھ وہ اپنے گناہوں کی توبہ چاہ رہا ہے نیکی اپنی کوشش اور توفیق کے مطابق وہ بجال آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ نوازتا ہے ہماری نیکی ذکر و اذکار تلاوت باوجود اس کے کہ وہ نیکیاں ہیں لیکن ہزار ان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں یہی بات ہے کہ نیکی کر کے بھی ڈرتے رہنا چاہیے اور ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرما ہماری نیکیوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے یہ فکر ہونی چاہیے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اتنی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے شابان کے آخری دنوں میں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ مبارکن لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت بڑی عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ ان قریب سایہ کرنے والا ہے اس مہینے میں صرف ہی مغفرت ہوتی ہے رحمت ہوتی ہے برکتیں ہوتی ہیں اس میں دوسرے تو دروازے ہی بند کر دیے جاتے ہیں میں آتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سارے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک کو بھی بند نہیں رکھا جاتا اور ہر روز آسمان دنیا سے یہ ندا آتی رہتی ہے یا باغی الخر اقبل یا باغی الخیر اقبل اے نیکی کے اے طرف گار آگے بڑھ آجے باگے باگے باگے اور نیکی اور کر رجوع اللہ, اللہ کر اللہ یا باغ یا شر اکثر یہ یوں ہر دو روز یہ لگتی دو رہتی, دو رہتی دو ہے کہ گناہ کرنے والے رک جا اے گناہ کرنے والے رک جا جیسے گھڑیاں ایام مبارک ہوتے ہیں اور اس میں نیکیوں کا بدلہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے ایسے ہی اگر ان مبارک گھڑیوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے فرمایا کہ اس مہینے میں جو فرض عبادت بجا لاتا ہے فرض عبادت وہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب ہوگا اور اس میں جو نفل ادا کر رہا ہے وہ فرض کے درجے میں غیر رمضان میں فرض کے درجے میں اس کو ثواب دیا جا رہا ہے فرمایا اس مہینے کا دل کا روزہ فرض کیا گیا اور یہ صبر کا مہینہ ہے اصبرو نصف الایمان صبر نصف ایمان ہے نصف دوسرا ہے پھر روزے میں صبر جیسے کھانے پینے سے ہے اور ہر طرح کی فضول گفتگو سے بھی ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ روزے کی حالت میں سخت بات کرتا ہے گالی دے, دے دیتا ہے جس سے لڑائی کا خطرہ بن سکتا ہے تو آپ اس سے یہ کہو کہ دا دا دا دا میں, دا دا میں, میں روزے میں ہوں میں روزے میں ہوں میں تمہیں تمہاری گالی کا جواب نہیں دوں گا آپ لڑائی کر رہے ہو میں لڑائی نہیں کروں گا یہ کہنا چاہیے اس سے انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو فائدہ ہوگا یہ بھی ایک تبلیغ کا جملہ ہے میں روزے میں ہوں میں تمہیں ویسے بھی غیر رمضان میں بھی اگر کوئی شخص گالی دیتا ہے کوئی سختی کرتا ہے تو جواب نہ دینا کمال ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی شخص کسی کو برا بھلا کہتا ہے اور یہ شخص جواب نہیں دیتا درمیان میں اللہ ایک فرشتے کو حائل کر دیتے ہیں جو برا بھلا کہنے والے کو جواب دیتا رہتا ہے کہ ایسا ہو ایسا ہو توں ایسا, ہو, توں ایسا ہو. یہ شخص جب تک جواب نہیں دیتا اس کی طرف سے وکیل صفائی اللہ فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں لیکن جب یہ جواب دے دیتا ہے تو پھر فرشتہ درمیان سے ہٹ جاتا ہے صبر نصف ایمان ہے اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لئی ست شدید و بسورا پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو گرا دے اور دوسرے کے اوپر باتوں میں غالب آ جائے پہلوان وہ ہے جو دوسرے کو معاف کر دے کچھ کہے تو یہ اس کو دعا دے دے بس صبر کی بات کہہ دے کہ ایسا ہم روزے میں ہیں ایسا نہیں کرنے. شہر یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے صبر کا بدلہ جنت ہے بغیر حساب صبر کا اجر بہت زیادہ ہے جس کو گنتی میں بتایا ہی نہیں گیا جیسے ابھی بیان ہوا کہ نیکی سات سو گنا تک بڑھا دی جاتی ہے لیکن روزے کی حد بندی نہیں بیان کی ہے جس کا جتنا اعلیٰ روزہ ہوگا اتنا اس کو نوازا جائے گا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ کا قرب جب حاصل ہوتا ہے تو یہ سمجھو سب کچھ ہوا اور قرب تب ہوتا ہے جب گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے کیونکہ اس دروازے میں آنے کے لیے توبہ شرط ہے اور اس لیے یہ دروازہ بند بھی نہیں ہے لاتا خصوصاً تم بلا ہو تک نہیں آتی ہر وقت دروازے کھلے ہیں توبہ کے روح نکلنے سے پہلے جب بھی کوئی شخص اپنے گناؤں کی معافی چاہتا ہے معاف ہو جاتا ہے جب گناہوں کی معافی ہو گئی تو انسان بن جاتا ہے اور یہی نیکی ذریعہ بنتی ہے ہر نیکی ذریعہ بنتی ہے اللہ تو فرمایا اشار و ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے شاہر المواسات یہ ہمدردی کا مہینہ ہے غم خارگی کا مہینہ ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بھوک پیاس کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا جب روزہ رکھیں گے تو انہیں بھوک پیاس کا بھی اندازہ ہو جائے گا تو پھر یہ بھی فکر لگے گی کہ جو لوگ بھوکھے پیاسے ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں وہ بھی بنائے اللہ نہیں ہے ان بھوک والوں پر بھی آزمائش ہوتی ہے اور مالداروں پر بھی آزمائش ہوتی ہے بھوک والے پر آزمائش ہے غریب پر آزمائش ہے کہ وہ غریب میں غریب ہو کر کیا کرتا ہے چوریاں کرتا ہے ڈاکے ڈالتا ہے اللہ کے در سے دور جاتا ہے غریب اپنے امتحان میں کتنا کامیاب ہے اور امیر پر بھی امتحان ہے امیری بھی کہ کیا یہ ان دوسرے انسانوں کا خیال کر رہا ہے ان کو کھلا پلا رہا ہے پہلے تو اندازہ نہیں تھا اب جب اپنا روزہ رکھا ہے تو اندازہ ہوا ہے کہ بھوک بھی انسان کو تکلیف دیتی ہے پیاس بھی تکلیف دیتی ہے کہ جو وہ دکھ اور پریشانی انسان کے اوپر آئے جو پریشانی انسان کے اوپر آئے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو دوسروں پر یہ پریشانی ہے یہ <متاز> بھی واقعتاً وہی جو ہے وہ تکلیف والی چیز ہے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص رمضان میں اپنے ماتحتوں پر کام کم کر دیتا ہے غیر رمضان میں کام زیادہ ہوتا تھا رمضان میں وہ کم کام لیتا ہے کم کچھ گھنٹے خدمت دی جاتی ہے تو فرمایا یہ مالک, مالک جو مالک مالک اپنے ماتحتوں پر رمضان مالا میں مالا کام میں تخفیف کر دیتا ہے دے دے اس مالک کی اللہ تعالیٰ مغفرت داالा کر دیتے ہیں کیوں کہ اس نے ایسی عبادت کی ہوئی ہے کہ جس میں اس کو آرام ضروری ہے ورنہ بہت زیادہ روزہ لگ جائے گا پھر اور یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے توڑنے کی نوبت آ جائے اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر نہیں رکھتا توڑنا تو بڑا جرم ہے رکھا ہی نہیں روزہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پورا زمانہ اس ایک روزے کے جو کمی ہوئی اس کو پورا کرنے کے لیے پورا زمانہ روزہ رکھتا رہے تو رمضان کا ایک چھوٹا ہوا روزہ اس کے پورے زمانے کے روزے اس کا نعمت بدل نہیں بن سکتے اس لیے کام کام کرنے کا حکم یہی ہے تاکہ کمزور آدمی بھی روزہ رکھ سکے ایسا نہ ہو کہ وہ کام زیادہ کرے پھر روزہ رکھنا چھوڑ دے بعد میں وہ کہتا ہے میں قزا کروں گا تو قزا پورا زمانہ زندگی پوری روزہ رکھتا رہے رمضان کے ایک روزے کے ثواب اور فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا اس لیے فرمایا کام کم کرنے کا حکم دیا ہے اور روزہ دار فرمایا کے نو سو میں عبادت میں کہ روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے وہ اس لیے نیند اور ڈال, ڈال پڑا ہوا ہے ہوا ہوا کچھ کر نہیں سکتا, سکتا اب سکتا روزے کو پورا کرنا ہے بس اللہ کو بس یہ پسند ہے بس مطلوب بس بس بس ہے اللہ, اللہ کو بندے کو اس میں حکمت بجا سمجھ میں آئے یا نہ آئے جب حکم ہے اللہ تعالی کا مومن کا کام ہے اس کو بجا لائے خاص سمجھ میں آتا ہے میرے لیے کتنا فائدہ ہے کمزوری بھی بعض دفعہ فائدے مند چیز ہوتی ہے بعض دفعہ زیادہ صحت بھی خرابی کی طرف لے جاتی ہے یہ مسلسل روزے انسان کے زہری صحت کی بھی ضمانت دیتے ہیں اور خصوصا جو پیٹ کے مریض آج کل ہر کوئی پیٹ کے اور دیگر کئی مرضوں کے لحاظ فرمایا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص روزے دار کو افطار کراتا ہے تین انعام ہیں افطار کرانے والے کو ایک تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے جہنم سے آزادی کی سند مل جاتی ہے اور تیسرا جس کو اس نے افطار کرایا جتنا اس روزے دار کو ثواب ملے گا اتنا ہی افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا بارہ اس کے روزے کی کوالٹی ہے کہ اس بندے نے روزے جن کو آپ نے افطار کرایا ان بندوں نے اپنے روزے کا کتنا خیال رکھا ہے اس لحاظ سے افطار کرانے والے کو ثواب ہوگا اور اس میں کوئی قید نہیں ہے سب کو افطار کرانا چاہیے غریب کو بھی امیر کو بھی ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سے تو بڑے غریب ہیں اور, اور یوں روزہ افتار دوسروں کو نہیں کرا سکیں گے تو پھر اس فضیلت سے معروم ہو جائیں گے تین انعام ہیں روزے دار کے لیے افطار کرانے والے کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مزقت لبے نے لسی کے ایک گھونٹ بھی اگر ایک, ایک تمر ایک کھجور بھی اور اگر پانی بھی کسی کو پلا دیا افطار کرا دیا اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی بس ریاکاری نہ ہو بعض دفعہ یہ ہلا گلہ کے اجتماعی پروگراموں میں ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے اور ریاکاری اتنا برا گنا ہے مال بھی چلا گیا مال بھی چلا گیا اور سواب بھی نہیں ہوا نقصان تو یہ تیسرا نقصان یہ ہے کہ گنا بھی ہوگا ریاکاری سے بچنا ہے ہر وقت نیت کا جائزہ لینا ہے کیونکہ من ساما رمضان ای و وحت صابن وہ تقدم من زمبی من قام رمضان ایمان وحت صابن وہ فر تقدم من زمبی روزہ رکھتا ہے ایماندار اللہ کی رضا ہو قیام کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے ایماندار اللہ کی رضا ہو اس میں کوئی اور چیز شرکت غیر نہ ہو کہیں ریاکاری نہ ہو جائے وہ صدقات و خیرات بھی گئے ثواب بھی نہیں ہوا اور گناہ بھی ہو جاتا ہے ریاکاری کرنے سے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر عبادت میں جائزہ لیا جائے نیت اللہ کی رضا کی خاطر ہو اور اس میں ریاکاری نہ ہو ان اللہ تعالی وہ نیکی جس میں اللہ کی رضا ہو وہ نیمل بدل لے کے آتی ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے ہر لحاظ سے, ہر لحاظ سے وہ پھل آور ہوتی ہے دیس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں چار کام کثرت سے کرنے ہیں ایک تو کلم طیبہ کا ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو سکے کلم طیبہ کا ذکر کرو اور نمبر دو, دو استغفار کثرت سے کرو کل تستک فرو ربکا نہ کرو کسرت سے تمہیں مال دولت کی ضرورت ہے استغفار کی برکت سے ملے گا اولاد کی ضرورت ہے استغفار کی برکت سے گا ملک میں موسم کے لحاظ سے بارشوں کی ضرورت ہے استغفار کے ذریعے سے ملے گا اور اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت چاہتے ہو تو بھی استغفار کے ذریعے سے قل تستغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين یہی انسان کی ضرورت ہے سب سے بڑی ضرورت تو یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو وہ استغفار سے مغفرت ہوتی ہے پھر دوسری ضرورت انسان کو زندگی گزارنے کے لیے رزق چاہیے ہوتا ہے اور رزق کا تعلق بارش کے ساتھ ہے وہ موسل دھار بارشیں عطا کرے گا. موسم کے مطابق بارشوں کا ہونا اللہ کی رضا کی دلیل ہوتا ہے اور پھر, اور پھر آپ کو بچے بھی اللہ عطا کرے گا مال و دولت بھی دے گا یہ سب کچھ اللہ کا ہے مال بھی اللہ کا ہے رزق بھی اللہ کا ہے اولاد بھی اللہ, اللہ عطا, عطا, عطا, عطا کرنے والا ہے پتہ نہیں دنیا کیوں پریشان ہے کہ کی رزق کیسے آئے گا قران تو کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نہ ہم ان قتل ان کان ختان کبیرہ اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے اس وقت لوگ مفلسی کے ڈر کی بات ہے نا کسی وجہ سے بھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کیا جا سکتا اچھی تربیت کرو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو وہ ان ان کو بھی اللہ کہتا ہے میں رزق دیتا ہوں تم کو بھی میں دیتا ہوں تم کون ہوتے ہو کسی کو رزق دینے والے تو اس لحاظ سے گناہ کبیرہ ہے قتل انساء کہ یہ گناہ یوں اولاد کو ضائع کرنا فلان جس کو سمجھتے ہیں آپ فرمایا چار کام کثرت سے کرنے کے ہیں ایک کلمہ تیوبہ کا ورد خوب کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تلاوت کا معمول ہو درود شریف کا معمول ہو اور استغفار کسرت سے یہ سیکل ہے جب تک زنگ نہیں اترتا رنگ نہیں چڑھتا رنگ چڑھانے کے لیے تقوی کا رنگ شریعت کا رنگ شریعت کا, شریعت کا نور یہ چڑھانے کے لیے ضروری ہے پہلے گناہوں کا زنگ دور کیا جائے اور وہ زنگ دور ہوتا ہے اس کے لیے ریگمال ہے استقوار استخر منک الزم استخر اللہ ربی من کل العظم یہ کثرت سے ہو اور یہی انسان کی سوچ بن جائے یہی تصور ہو جائے یہی خیال ہو تب یہ مقام قرب میں پہنچتا ہے شروع میں مجاہدہ ہوتا ہے پھر بعد میں انسان کی سوچ ہی بن جاتی ہے انسان کی سوچ ہی الحمد بن جاتی ہے انسان کا خیال ہی استغفار بن جاتا ہے تو یہ مقام قرب کے مراحل میں ہوتا ہے ایک تو پہلا مرحلہ ہے ہمارا کہ اس میں مجاہدہ کرنا ہے کوشش کرنی ہے استغفار کی درمیان میں کوئی اور خیال بھی آ جاتے ہیں اور ایک مرحلہ وہ ہوگا کہ, کہ سوائے اللہ کے اور کوئی خیال ہی نہیں رہے گا ایک مجاہدے کے بعد تو استغفار یہ سیکل ہے زنگ دور ہوتا ہے اس سے اور بغیر زنگ دور کیے بغیر تعمیر nee اچھی نہیں ہوگی پہلے ضروری ہے کثرت استغفار تو اللہ یا ملو من جہال جو گناہ بھی ہوتا ہے جہالت سے ہی ہوتا ہے اس وقت انسان کے اوپر شیطانی دھوپ سوار ہو جاتا ہے بھلے وہ جانتا بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے یہ غلطی ہے لیکن اس وقت جب اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے خواہش نفس اس کے اوپر جب غالب آ جاتی ہے اور یہ گناہ کر گزرتا ہے تو فرمایا کہ جہالت سے گنا ہوا بس توبہ کرتا پھر گناہ ہوا پھر تو بک میں جی نہ یا ملو نسو اب جہال سم قریب غلطی ہو گئی نہ دانستہ طور پر دانستہ طور پر نہ سمجھ پایا غلطی ہو گئی ایک نہیں کئی بار ہو گئی سمیا یتوبون من قریب اپنے معبود کو فوراً پکارے اس کو تو لاتا خجوص نا تم والا نوم بھی نہیں اسے تو اونگ تک نہیں آتی وہ آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے فوراً توبہ کر تو اپنے معبود کو گناہوں کو معاف کرنے والا پائے گا یہ سوچتا ہے میرے گناہ زیادہ ہیں میں بڑا سیاہ کار ہوں یہ سوچ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن اگلی سوچ یہ کہ میں تو بہت گنا ہوں وہ اتنا اونچا جی میں میری کب سنے گا کہاں سنے گا کیسے معاف کرے گا زمین و آسمان تو میرے گناہوں زمین و آسمان کا خلا تو میرے گناہوں سے بھرا ہوا ہے اب میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے قرآن تو اعلان کرتا ہے کلائے اللہ على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم اے میرے گناہگار بندے تجھے اپنے گناہ تو نظر آتے ہیں اپنے عمالے میں اپنے عمال نامے میں سیاہ عمال نظر آتے ہیں لیکن میری رحمت کی طرف تُو نے توجہ نہیں کیے میری رحمت تیرے گناہوں پہ غالب ہے تُو جتنے بڑے زیادہ سے زیادہ امبار گناہوں کو لے کے آ ندامت کے آنسو چند بہا میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا بازہ علامہ سادی کہتے ہیں بازا بازا ہر ہراچ ہستی بازا گر کا گبرو پت پرستی بازا این درگہ ماں درگہ نو می دینی ستبار اگر توبہ بہ شکستی بازار وہ اتنا مہربان ہے وہ تو اپنے ذات کے ساتھ شرک کرنے والوں کو بھی اگر صدقے دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لیں ان کو بھی معاف کر دیتا ہے و بت پرستی بت پرستوں کو آتش پرستوں کو جو اس کی ذات و صفات میں شریک کر رہے تھے وہ بھی اگر صدقے دل سے توبہ کر لیں کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں ان کو بھی معاف کر دیتا ہے تو ہے ہی مسلم تو ہے ہی میرے محبوب امتی کا میرے محبوب پیغمبر کا امتی تیرے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کروں گا تو بندہ سوچتا ہے میرے گناہ زیادہ ہیں یہ سوچ تو ٹھیک ہے لیکن اگلی سوچ کہ وہ اونچی ذات ہے وہ بڑا شہنشاہ ہے اور بڑی مقدس ذات ہے اور گناگار کی وہ نہیں سنے گا نہیں اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے جتنا بھی بڑا کوئی گناگار ہو بس اس کی توبہ کی کوالٹی ہونی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا سال کا عبادی انی فنی کری اگر بالفرض فرض اے میرے محبوب پیغمبر لوگ آپ سے پوچھیں کہ جس اللہ کا آئے پیغمبر آپ تعارف کراتے ہیں وہ اللہ رہتا کہاں ہے وہ بستا کہاں ہے اس کو ملنے کے کتنے دن کے سفر چاہیے کہاں جانا پڑے گا تو اے میرے محبوب پیغمبر ان کو بتا دے میں بہت قریب رہتا ہوں ونہا اقرب علیہ من حبل الورید سور قاف چھبیسوں پارہ ان کو بتاؤ تمہاری شہر جو تمہارے قریب ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں بس صرف فکارنے کی عادت ڈال کے دل سے یہ مبارک گھڑیاں ہیں دوست اللہ تعالیٰ نے ان مبارک گھڑیوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ اپنے گناگار بندوں کو معاف کرے طریقہ بتاتا ہے یہ نیکی بجا لاؤ یوں مجھ سے مانگو یو استغفار کرو میں ماف کر دوں گا یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اپنے رضا کے طریقے بتاتا ہے اس طریقے سے مجھے پکارو میں معاف کر دوں گا تو فرمایا کہ کل میں طیبا کا ذکر زیادہ کرو یہ <سؤال> بھی سائیکل کا انتظام کرتا ہے لا لا الہ ہر کچھ کو نفی کر دی سلطان سلطان اور عارفین فرماتے بیا دارت غم داری او مسلم تو اگر اپنے پاس کلمہ تیبہ رکھتا ہے تو پھر غم کس چیز کا کرتا ہے ایمان والے کا مقام تو اند اللہ بہت اونچائے دنیا مومن کو حافظ کو کاری کو اللہ والے کو کوئی مقام نہ دے تو نہ دے جس کا نام لیتے ہو ان کی نظر میں تمہارا بڑا مقام ہے فرمایا سلطان العارفین نے چوتے گیلا بدستاری بیا دار چی غم داری بیا غم داری جب کلمہ میں طیبہ پڑھنے والا تو مومن ہے اللہ کے آخری حبیب کا امتی ہے تو پھر تجھے خطرہ کس بات کا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے یاری نہ لگانا لاپتہ اللہ تمام نظام راحتوں کے وہی عطا کرنے والا ہے وہی بم دروازے رزق کے بھی کھولنے والا ہے وہی مصیبتوں کو بھی دور کرنے والا ہے تو اس کے قریب آؤ کل طیبہ کا ذکر نمبر دو استغفار زیادہ کرنا ہے نمبر تین اللہ سے جنت الفردوس مانگنی ہے جنت الفردوس حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرحان ہے اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو جنت الفردوس اعلیٰ چیز مانگنی چاہیے نا اعلیٰ چیز اور یہ نہ سوچے کہ میری کوالٹی کیا ہے یہ سوچے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ کتنی شان والا ہے وہ عطا کر سکتا ہے اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ اس نے کسی کابینہ سے مشورہ لے کے ہمیں کچھ دینا ہوگا یا دنیا کے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں بادشاہ بظاہر بڑی عجیب نظر آتی ہے عجیب نظر آتی ہے حقیقت میں اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بادشاہ اس کی شان کے مطابق اس سے مانگا جائے ہر وقت مانگا جائے مانگتے رہنا چاہیے اور کبھی یہ خیال نہ آئے. کہ وہ سنتا نہیں ہے وہ میری مانتا نہیں ہے وہ قبول نہیں کرتا ہر گز نہیں یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے معبود کی بے ادبی کر دی آپ یہ کہ وہ ضرور سنتا ہے وہ مانتا ہے وہ دیتا ہے وہ جو تاخیر کر رہا ہے میرے رب کی رضا اس میں ہے میں بھی اس پہ خوش ہوں پھر دیکھو کیسے دیکھو کبھی بھی دل میں تزبزب نہیں آنا چاہیے بس مانگ تو رہا ہوں مولوی صاحب بھی کہتا رہتا ہے اللہ سے مانگو مانگ تو رہا ہو نہیں نہیں نہیں سے یقین سے مانگنا ہے اور یاد رکھو جو مانگا ہے وہ دے خوشی ہوتی ہے نا جو مانگا ہے وہ نہ دے تب بھی اتنی ہی خوشی ہونی چاہیے یہ ایمان کے طور اور ہم اپنے بارے میں جو نفع سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ سمجھ رہے ہو وہ رب جس نے یہ مشینری بنائی ہے وہ اس مشینری کو درست کرنے کے لیے نفع بھی سب سے بہتر ہم سے بہتر سمجھتا ہے اس لئے مانگتے تو رہنا ہے ہمارا حکم ہمیں حکم یہی یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے اب یہ کہ زبردستی دروازے یوں ہیں بڑا سا جلوس نکال کے نہ تو دروازوں کو بھی تو کر اسمبلی میں داخل ہو جانا ہی ہے ہمارا کام نہیں مانگتے رہنا ہے مانگتے رہنا ہے اور اس کی رحمت ایک دن مچل جائے وہ بھی کہے گا یہ بندہ یہ تو دنیا کے دنیا کے وڈیروں کے سامنے بھی کوئی ان کا کروا نہ چھوڑے تو وہ بھی راضی اب یہ چھوڑتا تو نہیں ہے چلو اس کو بھی دو تب جائے گا اور اس کے خزانے شروع سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے جن ہو ان سو وغیرہ وغیرہ جتنی کائنات پیدا ہوگی جو پیدا ہو چکی فوت چکی ساری فی سعید میدان میں سارے جمع ہو جائیں اور ہر کوئی اپنا اپنا سوال کرنے لگ جائے الگ الگ کتنی کائنات جنو ان سارے بیٹھے ہر کوئی اپنا اپنا سوال کرنے لگ جائے اللہ فرماتے مسئلہ میں ہر سائل کا سوال پورا کر دوں میرے خزانوں میں نے بھی کمی نہیں آتی جیسے سمندر کے اندر سوئی ڈبو کے بار نکالا جائے تو پانی سوئی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو سوچنا یہ نہیں ہے کہ ہماری کوالٹی کمزور ہے سوچنا یہ ہے کہ جس بابود کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہر حال میں ہر چیز دینے پہ قادر ہے وہ دے رہا ہے الحمدللہ وہ نہیں دے رہا تب بھی الحمدللہ کہ اسی میں ہی کچھ فائدہ ہوگا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اخرت میں نیک لوگوں کو انعامات جنتیں وغیرہ چیزیں عطا کی جائیں گی تو ایک بندہ نیک کہے گا کہ یہ چیزیں یہ نیکیاں تو میری نہیں تھی یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کو خیرات کیے تھے روزے رکھے تھے یہ یہ والے جو انعامات ہیں یہ میری کن نیکیوں کے بدلے میں دیے گئے ہیں مجھے وہ نیکیاں یاد نہیں ہیں بتایا جائے گا اے مومن تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو مانگتا رہا اور دنیا میں تجھے وہ نہیں دی گئی آج آخرت میں ان کا نعمل بدل تجھے عطا کیا جا رہا ہے. کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی دعا یا تو شر کو ٹالتی ہے یا جو مانگا جا رہا ہے وہ مل جاتا ہے یا ذخیرہ آخرت ہوتا ہے اب یہ بندہ کیا کہے گا یہ بندہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اتنا بڑا انعام مل رہا ہے تو ایک تو جنت الفردوس کا سوال ہے اور دوسرا یہ جہنم سے پنا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا سزا سے بچا اپنی ناراضگی سے بچا نبی کا قرب اور شفات نصیب فرما سیر ہے کہ اللہ رسول کے قریب جانے کے لیے ان کی اطاعت ضروری ہے تو روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ اور فرمایا کہ کوئی شریف سفر کرتا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی بات نہیں بعد میں قضا کرے لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ مسافر کی سہری حالت سفر میں ہو اگر کوئی شخص اسلام آباد سے سفر کرنا چاہتا ہے صبح آٹھ بجے تو اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے اس مسافر کے لیے روزے کی چھٹی کی گنجائش ہے کہ جس کی سہری حالت سفر میں ہو مریض ہے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ایسی مرض ہے تو روزہ رکھے تو زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو چند دن روزہ نہ رکھے جب صحت مند ہو جائے روزہ رکھے بعد میں ان کی غذا کرے شریعت نے اجازت دی ہے حاملہ عورت ہے اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اسے اندازہ ہے کہ امانت میں زوف آئے گا تو روزہ نہ رکھے بعد میں غذا ہو جائے گی مرزا دودھ پلانے والی ہے اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دل کو بھوکھی ہوگی بچے کو دودھ صحیح نہیں دے سکے گی شریعت اجازت دیتی ہے روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی غذا کر لے انتہائی برا شخص جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کی روزہ نہیں لیکن فدیا دینا ہے فدیا ایک روزے کا فدیا ہے صبح شام کے کھانے کا آپ کا کتنا خرچہ ہوتا ہے افطاری سہری روٹی یہ سب کچھ شربت مربت داخل ہے یہ ایک روزے کا ہے آپ کا جو صبح شام کا کھانا کتنا بنتا ہے دو سو سو کم از کم روزے کا فدیہ روزہ غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے مسوا کر رہا تھا کلی کر رہا تھا یاد تھا روزہ کترا نیچے چلا گیا ایک روزے کی قزا ہے لیکن اگر روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تو مسلسل ایک روزے کے بدلے میں ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے اور ایک قزا اللہ تعالی دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق لسیف فرمائے واقع آج کا اجتماعی چندہ مسجد مدرسہ کے اساتذہ عملہ کے تنخواہوں کے لیے ہے گزشتہ جمعہ پر بھی تنخواہوں کا اعلان کیا تھا ایک لاکھ دس ہزار روپیہ تنخواہیں باقی ہیں سب ساتھیوں سے درخواست ہے پوری توفیق کے ساتھ حصہ ملائیں اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے اور اس کا نعم بدل دنیا آخرت میں نصیب فرمائے دوسری گزارش یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ پر قرآن مجید سے متعلق اعلان کیا تھا یہ ایک سو سے زائد قرآن مجید آ چکے ہیں سو قرآن مجید کی اور بکنگ کرائی ہے وہی ایک قرآن مجید پانچ سو روپے کا ہے تو دفتر میں آپ قاری صاحب کو پیسے جمع کرا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ایک دو دن میں آ جائیں گے تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مدرس حفظ کی دو کلاسیں ہیں جو رمضان میں ہوتی ہیں آخر میں عید پر جاتے ہیں یومیہ افطاری کا خرچہ ان کا صرف افطاری کا دو ہزار روپیہ ہے اور اگر کھانا پینا سہری افطاری وغیرہ سب کچھ اس میں کوئی کرنا چاہے تو پانچ پانچ ہزار روپیہ فی یوم کا خرچہ ہے اور تیسری گزارش یہ ہے جو ہمیشہ ہر سال کی جاتی ہے کہ ہم پورے سال میں بلوں کا اور تنخواہوں کا اعلان کرتے رہتے ہیں یہ جو طلبہ ہیں تقریباً ایک سو دس ایک سو بیس کے لگ بھگ یہاں ہوتے ہیں کتابی اور حفظ کے ان کا کھانا پینا خرچہ وغیرہ یہاں ہوتا ہے اور پورے سال جو آپ ادرات رمضان میں زکوٰۃ جمع کراتے ہیں اس میں سے ان کے کھانے کا خرچہ پورا کیا جاتا ہے اور پورے سال میں کھانے کے لحاظ سے کوئی اعلان نہیں ہوتا تو ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اپنی زکوۃ کی رقم میں سے ضرور بضرور ایک معقول حصہ اپنے اس مدرسے کے لیے جمع کرائیں جائے.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 الا اللہ ع ان لا الہ الا اللہ ان محمد وصور اشد محمد اللہ صلی والسلام و سلم اولا سید الرسول وخاتم الانبیاء و علی الیہ و اصحابہ الذین اوفو عهدہ الذین هم خلاصه العرب الاربعه وخیر القلائک عباد الانبیاء اما بعد فایا ھنا الناس وحد اللہ فإن التوحید راس التاعات واتقوا اللہ فإن التقوا ملاک الحسنات وعلیکم بالسنت فإن السنة تهدی للتا ومن اتبع اللہ ورسولہ فقد رشد وهدى واییاکم البدع فان البدت تهدي المعصيه ومن يعصي الله ورسوله فقد زلل وقوا وعليكم بالاحسان فان الله يحب المحسنن الا وان نفس لن تموت حتى تستقم رزقك فاتق الله جوا في الطلب توكلوا ولي فإن الله يحبّ المتوّلين وقال رّك مدوني يستجب لكم إن الذيين يستقبرون عن بعدتي سيدخون جه مذاكرين باك الله لنا وكم في القرآاد العظيم وونفان بإياكم بلايات وذكر الحكيم أستقفر الله لي كم بصائر المسلمين فستفروا إن غوه الغفور الرحيم <تصفيق> الحمد الحمد الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفرو ونؤمن بگی ونتوکلو علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وفدہ لا شریک لا ونشہدو ان سیدنا و سندنا و مولانا محمد ان عبدو و رسولو و خاتم النبی جین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتو یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلمو تسلیما اللهم صل علی محمد و بعدد من صلوا وصاب وصل کذالک علی جميع الانبیاء والمرسلین و علی عباد اللہ الصالحین قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر الله تعالى وان في امر الله عمر رضي الله تعالى واستقم حيان عثمان رضي الله تعالى وقضىهم علي بن ابي طالب الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا أحبهم أحبهم، ومن احببهم فبحبي احببهم ومن ابغضهم فببغي ابغضهم اللهم دل الاسلام والمسلين اللهم منصر المجاهدنا في عالم الاسلام اللهم ما زل الكفرة تبلکانفرنا ومن والم اللهم مدفنا بما بماشد اللهم اننا نجعلو کف نحور ونعوذ ونا عذو ب کم شروعہم اللهم اسکنا غئی سم وغیصہ ممرياعاجللا غ آجل نافاً غير زارار تعادل عباد الله رحم کوم الله ان الله مر برعا والاقسال ئتا عزل القرب ونہ د درمیان میں خلا نہ ہو جی جس صف میں گنجائش ہو پچھلے ساتھی کو بلا کر خلا پر کریں اپنے موبائل فون بند کر لیں الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن محمد اله الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم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 سم اللہ الله می الله او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 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك وستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حميدا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 السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ اللہ الحمد اللہ ربنا ظلمنا ربن ظلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا خالق یا مالک یا رازق یا غفور یا قریب ہم سب حاضرین کی حاضری کو قبول و منظور فرما یا رب العالمین جمعہ کی نمائز کی ادائیگی پر جو انعامات ہیں جو روزے رکھنے کے تراویح پڑھنے کے یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما یا رب العالمین ہماری عبادات کے اندر بہت کمزوریاں غلطیاں بے عدبی ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما ہمارے روز عبادات تلاوت خیرات زکوٰۃ اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما یا رب العالمین سب بیماروں کو شفا کاملہ ملا مستمرہ نصیب فرما یا رب العالمین جو قرضوں میں پھنسے ہیں انہیں نجات نصیب فرما یا رب العالمین جو مشکلات میں ہیں انہیں آسانی نصیب فرما بے اولاد کو نیک سالح اولاد نصیب فرما بے روزگار کو رزق حلال کے روزگار نصیب فرما یا رب العالمین یا رب العالمین جن کی اولاد ہے والدین کے لیے ملک کے لیے اسلام کے لیے کارآمد بنا یا رب العالمین جن گھروں میں رشتے جوان ہیں اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے والدین کی اس پریشانی کو جلد دور فرما اچھے رشتوں کا انتخاب فرما یا رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا لاء دن حوادث اور بم دھماکے پچھلے دنوں میں لاہور دربار کے اوپر دھماکہ یا اللہ اس طرح کے حوادث سے مسلمانوں کو محفوظ فرما یا اللہ جن جو قیمتی جانیں چلی گئیں ان کی مغفرت فرما ان کی لغزشوں کو معاف فرما ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نسی فرما یا رب العالمین یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو رمضان کی خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو صحت و عافیت نصیب فرما روزے رکھنے رات کا قیام یا اللہ اس میں ہمت اور صلاحیت نصیب فرما یا اللہ کما حق ہو تو عبادت نہیں ہو سکتی جو ہو رہی ہے اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما یا رب العالمین ہمارے ملک کو ہر طرح کے فتن سے نجات نصیب فرما رحمت کی بارشیں نصیب فرما ہمارے لیے روزے رکھنا آسان فرما تراویح پڑھنا آسان فرما عبادات صدقات و خیرات زکوٰۃ ادا کرنا یا اللہ آسان فرما اپنے فضل سے قبول فرما یا اللہ ہمارے گھر بار کاروبار میں ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما سکون و راحت نصیب فرما یا اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں رمضان سے پہلے ہو رہی تھیں ہوتی رہتی ہیں یا اللہ تمام گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہم سب گناہوں پر توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما رمضان کی برکت سے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ پہلا حصہ رحمت کا ہے. یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے یا اللہ اپنی رحمت نصیب فرما نبی یہ پاک صلی اللہ و کی شفات نصیب فرما یا اللہ آپ کے در کے ہر خیر کے سوالی ہیں بھیگ مانگ رہے ہیں ہر خیر نصیب فرما ہر شر سے محفوظ فرما ربنا تکبل منا القان تسمی اللہ عرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد اس کا بھی برحمت کار